من اہل کا اپنے اہل سے اپنے گھر سے تو بب المنینا جگہ دیتا تھا مؤمنوں کو مقاعد القطالی قتال کے لیے بیٹھنے کی جگہ واللہ ورلہ تعالی سمیعن خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے ایک جب ہمت ارادہ کیا تو افطا دو جماعتوں نے من کم میں سے ان لا کہ وہ پھسل جائیں ہمت ہار دیں واللہ و اللہ اللہ تعالیٰ ولی ان دونوں کا ولی ہے وہ اور اللہ پر ہی فلی المؤمنون لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں تبکل کریں <تصفح> والا اور البتہ تحقیق ناصارہ کم اللہ تمہاری مدد کی اللہ تعالی نے بھی بدر ان بدر میں وہ اور تم اور تم عزیلۃ نہایت کمزور تھے فتح اللہ پس اللہ تعالی سے ڈرو تاکہ تم تشکرون شکر کرو اس جب آپ کہہ رہے تھے فرشتوں سے منزلین اتارے گئے کیوں نہیں ان تصویروں اگر تم صبر کرو وہ تب اور تم درو اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ اتو اور وہ آئیں گے تمہارے پاس من منفور اسی جوش میں ہاضا یہ یوں دد کرتا ہے تمہاری رب تمہارا رب بکھمستی آفم من الملاکتی پانچ ہزار فرشتوں سے مصب نشان زدہ نشان والے پما اللہ اور نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ مگر بشرا خوشخبری لقم تمہارے لیے مگر اللہ وب العالمین کی طرف سے اللہ مگر من ان دلہ ہی اللہ کی طرف سے العزیز جو غالب ہے الحکیم جو حکمت والا ہے لیک تاکہ کاٹ تارا فن ایک حصہ من اللہین ان لوگوں کا کافرو جنہوں نے کفر کیا او یقبیتاہم یا رسوا کرے ان کو او یقبیتاہم یا رسوا کرے زلیل کر دے ان کو فینقالیبو پس وہ لوٹیں خائبین ناکام ہو کر لئیسا لکا نہیں ہے آپ کے لئے من الامری معاملے میں سے شئی ان کچھ بھی یا نہیں ہے آپ کے اختیار میں من الامری معاملے میں سے شئی ان کچھ بھی او یتوب علیہم یا ان کی توبہ قبول کی کرے او یو اجربہ یا وہ ان کو آداب دے فائیں ان بے شک وہ ظالم ہیں وہ اللہ اللہ کے لیے ہے مافی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ مافل عرضی اور جو زمین میں ہے یغفر پھر بخشتا ہے علی میں یہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ یو عذاب دیتا ہے من یہ شاہ جس کو چاہتا ہے وہ اور اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا اللہ تعالیٰ سے تم فلاح پاؤ تقنطی <تم فلاح پاؤ> <سؤال> <تاقل نار> اور <اللتیف> درجہ اس آگ سے عدت جو تیار کی گئی ہے لل کافرین کافروں کے لیے و اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی و رسول اور رسول کی لال تم تومون تاکہ تم رحم کیے جاؤ وہ سارے او اور جلدی کرو ال مغفرت رب کم اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف و جنت اور جنت کی طرف ارد اس کی چوڑائی اسماوات و ارزمین و آسمان ہیں وہ عدت وہ تیار کی گئی ہے لل کافرین لیل متقین پرہیزگاروں کے لیے اللہ بینا وہ لوگ جن جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تنگی میں تکلیف کابین میں اور پینے والے ہیں الغیر غصے کو بل اور معاف کرنے والے ہیں یا درگزر کرنے والے ہیں انداسی لوگوں سے اللہ یہ محبت کرتا ہے المحسنین سے نیکی کرنے والوں سے والذین اور وہ لوگ اذا فعلوا جب وہ کرتے ہیں فحشتاً فحاشی والا کام بے حیائی والا کام او ظالام انفوسا یا ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر زاکار اللہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خستنوی اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں پھر اس جنوبہ نہیں کوئی بخشتا گناہوں کو اللہ مگر اللہ تعالیٰ ہی والر اور نہیں وہ ڈٹے رہتے اللہ اس چیز پر مافا آلو جو انہوں نے کیا وہ یا اور وہ جانتے ہیں یعنی اپنے کیے پر وہ ڈٹتے نہیں اصرار نہیں کرتے وہ ہم یا علامون جبکہ وہ جانتے ہوں الائکا یہ وہ لوگ ہیں جزا ان کی جزا ان کا بدلہ مغفرت ربیم ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے وہ جناتم اور جنتیں ہیں تجری چلتے ہیں من تحت ان کے نیچے و وہ گے وہ اور اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا قد خلق تحقیق گزر چکے ہیں من قبلی تم سے پہلے گزر چکی ہیں تم سے پہلے سنتیں گزر چکے ہیں تم سے پہلے طریقے فصیرو پس چلو پھر عربی زمین میں فنزور پس تم دیکھو کئی فاقانہ آکبت المقدبین کیسے ہے انجام جٹلانے والوں کا ہاضا یہ بیان للناسی لوگوں کے لیے بیان ہے وہدن اور ہدایت ہے وہ معید اور نصیحت ہے للمتقین پرہیزگاروں گاروں کے لیے ولا اور نہ تم کمزور پڑھو تہزن اور نہ تم غم کرو وہ انتم اور تم ہی غالب ہو ان کن تم مؤمنین اگر تم ممن ہو ایم سسکم اگر چھوا ہے تم کو کرہن یا اگر پہنچے تم کو کر کوئی زخم فقد مسل قوما یقینا ان لوگوں کو بھی پہنچا ہے کر زخم مثلہ اسی جیسا وقتلکل ایام اور یہ دن مداولھا ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے ہیں ولی علم اللہ الذین وطق جان لے اللہ تعالی ان لوگوں کو امنو جو ایمان لائے و یتخذ منکم اور بنائے تم میں سے شہداء شہید اللہ ور اللہ تعالی لا یحب الظالمین نہیں محبت کرتا ظالموں سے ص اللہ اللہ دینہ آمن ہوں تاکہ چن لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں وہ ام حقل کافی کافروں کو حساب لگایا ہے کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے انتدخل جن تاکہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے غلم اللہ دینا حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جاہدم جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا علم صابرین <تصفح> والا قد اور تحقیق کن تم تھے تم تمنو نل موت کی تمنا کرتے من قبلی ان قو اس کو ملنے سے پہلے فقد پس تحقیق اور تم نے دیکھا اس کو وہ انتم تنظورون اور تم دیکھ رہے تھے پماں محمد بن اللہ رسول اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول قد خلط من قبلی ہی تحقیق بے شک گزر چکے ہیں آپ سے پہلے اور رسولو کئی رسول کفائن ما تابس کیا اگر وہ مر جائیں او قوتیلا یا قتل کر دیے جائیں ان قلب تم تم پھر جاؤ گے علی عاقبکم اپنی ایڑیوں کے بل قلب اور جو پھر گیا علی عاقبئہی اپنی ایڑیوں کے بل فلا یذر اللہ आपस وہ ہرگز نقصان نہیں دے گا اللہ تعالی کو شیئن کچھ بھی واسید ذل اللہ الشاکرین فورن قریب اللہ تعالی جزا دے گا شکر کرنے والوں کو اور نہیں ہے جائز جائز کسی جان کے لیے انتمو تا کہ وہ مر جائے اللہ اللہ مگر اللہ تعالی کے حکم کے ساتھ کتاب مقرر وقت تک جو کہ لکھا گیا ہے لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے اور جو ارادہ رکھتا ہے ثواب دنیا دنیا کے ثواب کا منہا ہم اس کو اس میں سے دیتے ہیں جو شخص چاہتا ہے ثواب دنیا دنیا کا بدلہ نوتی منہا ہم اسے اس میں سے دیتے ہیں پمن یورت اور جو چاہتا ہے ثواب الخراتی آخرت کا ثواب یا آخرت کا بدلہ نوتی منہا ہم اس کو اس میں سے دیتے ہیں وسا نج شاہ اور انکریب ہم جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو وقت اور کتنے ہی نبی ہیں قاتل ماںو کی تال کیا ان کے ساتھ ربی یونہ کثیر بہت زیادہ رب والوں نے پما واہان ہوں نہیں وہ کمزور پڑے لیما اسابہ اس وجہ سے جو ان کو تکلیف پہنچی فی سبیل اللہ اللہ تعالی کے راستے میں بما داؤف اور نہیں وہ ہمت نہیں وہ کمزور پڑے یا پما نہیں انہوں نے ہمت ہاری لیما اس وجہ سے اسابا جو ان کو مصیبت پہنچی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں و ماں راؤف اور نہیں وہ کمزور پڑے وہ اور نہیں وہ ڈگ مگائے نہیں انہوں نے آجزی دکھائی واللہ اللہ اللہ تعالیٰ یہ قبصرین محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے وما ماں کا قولہم اور نہیں تھا ان کا قول اللہ مگر ان قالو کہ انہوں نے کہا ربنا ربانہ ہمارے رب اغفر لنا بخش دے ہمارے لیے زنوبانہ ہمارے گناہوں کو وہ اشرافانہ فی امرینا اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیوں کو اقدامہ نہ اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ وانصرنا اور ہماری مدد کر القوم ال کافر قوم پر اللہ تعالی نے ان کو ثواب دنیا دنیا کا ثواب دنیا کا بدلہ وہ حسنا ثواب اور آخرت کا بھی اچھا بدلہ واللہ اللہ اللہ تعالیٰ یو عب المحسنین نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یا یو اللہ زینہ آمن اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو انت اللہ اگر تم اطاعت کرو ان لوگوں کی کافر جنہوں نے کفر کیا یا ردو کم وہ لوٹا دیں گے تم کو اللہ آقابی تمہاری ایریوں کے بل فتن کالب پس تم لوٹو گے خاسرین خسارہ پانے والے بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تعالی تمہارا مولا ہے ہوا خیر الناصرین وہ مدد کرنے والوں میں سے بہترین مدد کرنے والا ہے سروقی انقریب ہم ڈال دیں گے فی قلوب الزینہ ان لوگوں کے دلوں میں کافر جنہوں نے کفر کیا اور روبا کو بیما اشرا کو ان کے شرک کرنے کی وجہ سے بلا اللہ کے ساتھ مالمی ينزل بھی وہ کچھ کہ جس کے بارے میں نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے سلطان دلیل سروقی فی قلوب الزینہ کفر روبا ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے بیما اشرا کو بلا ہی ينزل نظر سلطانا اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان کوئی دلیل نازل نہیں کیسبت ظالمین اور ظالموں کا ٹھکانا برا ہے یا ظالموں کا بدلہ برا ہے ولاقت اور سچ کہا تم کو اللہ تعالیٰ نے یا سچ کر دیا دی تم کو اللہ تعالیٰ نے واڈا ہو اپنا وعدہ سونا ہوں جب تم ان کو کاٹ رہے تھے بھی اس نہیں اس کے حکم کے ساتھ حتہ ادا فشیل تم یہاں تک کہ تم نے ہمت ہار دی و تنازع تم فی اور تم معاملے میں جھگڑا کرنے لگے وہ تم, تم نے نافرمانی کی من بعد ما آراكم ما تحبون اس کے بعد کہ اللہ نے تم کو وہ کچھ دکھایا جو جس کو تم پسند کرتے تھے جسے تم محبت کرتے تھے یہ احد کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی کے حکم سے مسلمان کافروں کو شکست دے چکے تھے لیکن وہ جب مالے غنیمت انہوں نے دیکھا تو اس کو لوٹنے کے لیے یہ آگے بڑھے اور جو درے پر مقرر کیا تھا ستر تیر اندازوں کو وہ اتر آئے ہمت انہوں نے ہار دی پیمانہ صبر ان کا لبریز ہو گیا تو نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پھر ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا منکم تم میں سے من میورید الدنیا جو ارادہ رکھتا ہے جو چاہتا ہے دنیا منکم اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں میری آخرت چاہتے ہیں کم انم اللہ تعالی نے تم سے درگزر کیا ولہ اللہ تعالیٰ دو فضل, فضل والے ہیں علی پر اس جب تم دور چلے جاتے تھے علی آحد اور تم کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے ولا تلبونا اور نہیں تو مڑ کر دیکھتے تھے الا دن کسی ایک کو رسول اور رسول تم کو بلا رہے تھے اخراط تمہارے پی پیچھے پیچھے سے پس پہنچا تم کو غم من غم بے غمن غم کے ساتھ لکھیں گا تہزن ہوں تاکہ تم غم نہ کرو اللہ ما اس چیز پر جو تم سے فوت ہوئی والا ما اسابق اور نہ ہی اس پر جو تم کو پہنچی وہ اللہ خبیر اور جو تم عمل کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے پہلے تو ایک غم مسلمانوں کو یہ تھا کہ ہماری فتح شکست میں بدل گئی پھر اچانک یہ شور اٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں تو جب یہ دوسری بات سنی تو وہ پچھلا غم بھول گئے شکست والا اور صحابہ کرام کے شہید ہونے والا لیکن جب یہ اطلاع ملی خبر ملی کہ نبی علیہ السلامۃسلام زندہ اور موجود ہیں تو وہ جو غم تھا وہ ان کا چھٹ گیا یعنی اس دوسرے غم کے آنے کی وجہ سے پہلا غم بھولا اور پھر دوسرے غم کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے جب ان کو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام زندہ ہیں تو ان کو وہ سارے غم بھول گئے اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھامن اللہ تعالیٰ نے تم کو پہنچایا غم بے غمن غم کے ساتھ فاطا کم تاکہ تم نہ اس پر غمزدہ ہو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے مال گنیمت ہاتھ سے نکل گیا تھا اس پر تم غمزدہ نہ ہو والا اسادہ کم اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے یعنی مسلمانوں کے شہید ہونے والی اور اللہ قبیر اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خوب جاننے والا ہے خبر رکھنے والا ہے تما انصلا علیکم اللہ تعالی نے تم پر ومبادی غم کے بعد امنت امن کو نو آسن جو ایک اونگ تھی یکشا امن یک اس نے ڈھانپ لیا تا فاطم تم میں سے ایک جماعت کو وفاح فتم اور ایک ایک جماعت قد احمد ہوں وہ تھے جنہوں نے ان کی جانوں نے فکر میں ڈالا ہوا تھا قد احمد ان کو فکر میں ڈالا ہوا تھا ان کی جانوں نے <تصفيق> وہ گمان رکھتے تھے باللہ اللہ کے بارے میں غیر الحقی نہ جاہلیت والا گمان یقورا وہ کہتے تھے حل لنا کیا ہے ہمارے لیے من العمری معاملے سے شی ان کچھ وہی کہہ دیجیے ان المرا معاملہ سارے کا سارا کلو سارے نہیں کرتے نہ وہ کہتے ہیں لو کان المری شیون اگر ہوتا ہمارے لیے معاملے میں سے کچھ ما قتلنا نہ ہا ہونا تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے کوئی کہہ دیجئے لو کنتم فی تھی اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے لابارا ذلینہ البتہ ضرور نکل آتے وہ لوگ کتب علیہم القتل جن پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا علام آباد اپنے لیٹنے کی جگہوں پر اللہ ہوا تاکہ اللہ تاکہ تعالی ما فی صدوری جو تمہارے دلوں میں ہے ولی تاکہ خالص کرے مافی قلوبی کم جو تمہارے دلوں میں ہے و اللہ اللہ تعالی علی من خوب جاننے والا ہے بذات سدور سینوں والی چیزوں کو سینوں والی باتوں کو ان لبینہ یقیناً وہ لوگ تولو منکم جو تم میں سے پھر گئے یوم التقل جمعانے جس دن تکرائی دو جماعتیں انم استذلہم الشیطان یقینا ان کو فسلایا ہے شیطان نے ببعد ما قصبو انکی کی بعض اعمال کی وجہ سے ولقد آف اللہ عنہم اور تحقیق اللہ تعالی نے ان سے درگزر کیا ان کو معاف فرمایا ہے ان اللہ یقینا اللہ تعالی غفور حلیم بے حد لکھنے والا نہائیت بردبار ہے یا ایو اللہ دینا وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا لاتون کلینہ کافارو تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا وقالو اقوانی اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو اجازار دی جب وہ زمین میں انہوں نے سفر کیا غزن یا وہ لڑنے والے تھے غزبے میں تھے لانوں امداد نہ کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے ما ماتو و ما قتلو نہ وہ مرتے نہ وہ قتل کیے جاتے کا فی قلوبی تاکہ بنا دے اللہ تعالی اس کو حسرت فی قلو ان کے دلوں میں و اللہ تعالی یحیی زندہ کرتا ہے وہ اور مارتا ہے اللہ واللہ بصیر جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے ولا اور بلا شبہ یقین اگر کتل تم تم قتل کیے جاؤ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں او متم یا تم مر جاؤ فوت ہو جاؤ لب و تم اللہ و البتہ اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت اور رحمت خیر بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں پس وہ لوٹے یہ کیا؟ والائی ہاں ولا متم دو صفحے اکٹھے کھل گئے تھے ولا ان متم اور اگر تم مر جاؤ اور کوتر تم یا قتل کر دیے جاؤ کی رحمت من اللہ پس اللہ تعالی کی, رحمت کی وجہ سے لن تعالی آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں تم اگر آپ ہوتے تند خو ترس باتیں کرنے والے یا سخت بد خلک غلیز القلبی سخت دل والے لن تو یقیناً وہ منتشر ہو جاتے ملہول کا آپ کے ارد گرد سے یا دوڑ جاتے وہ آپ کے پاس سے فافم پس آپ ان کو ان سے درگر استغفار کیجئے کیجیے و شاذ اور معاملے میں ان سے مشورہ کیجیے تو جب آپ عزم کر لیں پختہ ارادہ کر لیں خطابک اللہ تو اللہ تعالی پر بھروسہ کریں ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ حقب المتوقین محبت کرتا ہے توقل کرنے والوں سے بھروسہ کرنے والوں سے اللہو اگر تمہاری مدد کرے اللہ تعالی فلا تعالیٰ تو پر غالب وہ مدد کرے اس کے بعد وہ اللہ اور اللہ پر فلی المؤمنون چاہیے کہ تبکل کریں مومن لازم ہے کہ مومن تو کریں وما ماکان علی اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے وَمَن يغلل اور جو خیاانت کرے گا یتی وہ لے کے آئے گا بیماں وہ چیز اس چیز کو غلہ جس کے بارے میں اس نے خیانت کی ہے یوم القیامتی قیامت والے دن سما پھر توفع پورا پورا دیا جائے گا پورا پورا دی جائے گی کل نفسن ہر جان ماں کا سبب جو اس نے کمایا وہ ہم لا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے کیا پس وہ آدمی جس نے پیروی کی اللہ تعالی کی رضامندی کی کمن اس آدمی کی طرح ہے با آ جو لوٹا بھی من اللہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ جہنم اور اس کا ٹکانا جہنم ہے وب اسل اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے ہم دراجات یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف طبقے ہیں وہ اللہ اللہ تعالیٰ بصیر خوب دیکھنے والا ہے بیما املون اس چیز کو جو وہ عمل کرتے لقد البتہ تحقیق من اللہ احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے علی المؤمنین مؤمنوں پر اذبعثا فیہم رسولا جب بھیجا ان کے اندر ایک رسول من انفسیہم میں سے یتنو وہ تلاوت کرتا ہے علیہم ان پر آیات ہی اس اللہ کی آیات ویزکیہم اور ان کا تذکیہ کرتا ہے ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے ویعلمہم اور ان کو سکھاتا ہے القتابہ کتاب الحقمت اور حقمت و ان کانو اور بے وہ تھے من قبل اس سے پہلے البتہ واضح گمراہی میں آوا لما کیا اور جب اصابت کم پہنچی تم کو مصیبت کوئی مصیبت تحقیق تم نے پہنچائی ہے انا ہاگا یہ کہاں سے ہے کوئی کہہ یہ تمہارے اپنی طرف سے ہی ہے ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ اللہ کلش ان قبیر ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے فما اور جو مصیبت تم کو پہنچی یوم التقل جمع اس دن جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں کبھی ازن اللہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے ولی الم تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ممنوں کو اہل ایمان کو ولی علم اور تاکہ جان لے اور لوگوں کو نافا جنہوں نے نفاق کیا جنہوں نے منافقت کی وکیل اللہ کو کہا گیا آل لڑو اللہ کے راستے میں ابھی دفاع یا دفاع کرو کالو تو انہوں نے کہا لو نہ اگر ہم جانتے لڑنا یا ہمیں لڑنے کا طریقہ ہم جانتے ناکم البتہ ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے ہم لفری یوم وہ لوگ اس دن کفر کے زیادہ اقرب زیادہ قریب ہوں گے من ہوم ایمان کی نسبت وہ اس دن اپنے ایمان کے قریب ہونے کی بانسبت کفر کے زیادہ قریب تھے یقین وہ کہتے ہیں اپنے منہوں سے مالی قلوب جو ان کے دلوں میں نہیں واللہ اللہ اور اللہ تعالی اعلمو خوب جاننے والا ہے زیادہ جانتا ہے بیماں جو وہ چھپاتے ہیں اللہ دینا وہ لوگ کالقوان جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو واقع اور وہ بیٹھے رہے لو اتا اگر وہ ہماری نکات کرتے نہیں ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے جہاد پر نہ جاتے ما قتلو تو وہ قتل نہ کیے جاتے تو کہہ دیجیے فدرا پس تم ہٹاؤ ان کم اپنے آپ سے الموتہ موت کو ان کم تم اگر تم سچے ہو اگر یہی بات ہے کہ جہاد میں جانے سے لوگ شہید ہوتے ہیں تو پھر تم بس کے دکھاؤ موت سے گھروں میں رہنے والوں کو بھی موت آ جاتی ہے والا تحسب لبھی اور نہ آپ سمجھیں ان لوگوں کو کوتیلو جو قتل کیے گئے ہیں پھر سبیر اللہ اللہ کے راستے میں مردہ بل بلکہ آتا ہوں جو اللہ تعالی نے ان کو دی ہے ان فضل اپنے فضل سے اور وہ خوش ہوتے ہیں بلینا ان لوگوں پر لم الحت جو نہیں ملے بہم ان کے ساتھ منخلفیم ان کے پیچھے سے اللہ خوف علیہم کہ نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف پلا ہوں اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے یہ سب شیرونا وہ خوش ہوتے ہیں من اللہ, اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ فضل کے ساتھ وأن اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جایا کرتا اجرین ممینوں کے اجر کو اللہ وہ لوگ استجابوا اللہ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا ور رسولی اور رسول کا من بعد ما اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا میں اللہ ان لوگوں کے لیے اخسم جنہوں نے نیکی کی ان میں سے تکو اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا اجرن عظیم بہت بڑا اجر ہے قال اللہ دینا کال اللہ وہ لوگ کہ جن کو لوگوں نے کہا اناسک جمع کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں فخ شوہ پسند سے ڈر جاؤ ایمانا تو ان کو زیادہ کر دیا کافی ہے کو اللہ تعالی اپنا اتحاد لے کر آئے تھے تو لوگوں نے کہا یہ ساری ملت ایک پھر اکٹھی ہو گئی ہے چھوٹا سا مدینہ اس کو کچل ڈالیں گے تو لہذا سو بچ جاؤ تو وہ زیادہ ایمان میں پختہ ہوگا کوئی بات نہیں آنے دو اتحادیوں کو بھی دیکھ لیں گے فن کالا بوپس وہ لوٹے بھی اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ فضلن اور فضلن کے ساتھ لم ان, ان کو نہیں چھوا کسی قسم کے نقصان نے نہیں چھوا نہیں چھو, پہنچی ان کو کوئی برائی رضمان اللہ اور انہوں نے پیروی کی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی واللہ اللہ تعالیٰ وہ فضل عظیم بہت بڑے فضل والے ہیں انما ذالکم الشیطان یقینا یہ تو صرف اور صرف شیطان ہی ہے یخویف اولیاءہ جو اپنے اولیاء سے دراتا ہے فلا تخافوہم تم شیطان کے اولیاء سے ان سے نہ درو وخافونی اور مجھ سے درو انکنتم مؤمنین اگر تم واقعاتا مؤمن ہو ولا یحزنکا اور نہ غمزدہ کرے آپ کو اللہ وہ لوگ جو کفری جو کفر میں جلدی کرتے ہیں شعیٰ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی جو رید اللہ وہ اللہ تعالی چاہتا ہے اللہ, اللہ کے نہ بنائے ان کے لیے حزن حصہ فی الآخرات آخرت میں والا ہوں اور ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا ان اللہ دینا یقیناً وہ لوگ اشترو جنہوں نے خریدا کفر کو بالایمان ایمان ایمان کے بدلے لَن اللہ وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی ولاحم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے درد راک ولاح دینا کافر نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انامان کے بے جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں خیر یہ ان کے لیے بہتر ہے اور آگے بڑھ جائے کے لیے عذاب محم رسوا کن عذاب ہے ما کان اللہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دے موموں کو اللہ ماں ان تم السال پر جس پر تم ہو حتی یمیز الخبیس من الطیب یہاں تک ناپاک کو پاک سے جدا کر دے وما قان اللہ ہوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیت لیاکم علی الغیبی کہ تمہیں غیب پر متعلے کر دے ولیکن اللہ یجتبی من رسولی ہی میں یشعاؤ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے فآمین باللہ ورسولی ہی پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر جو بخر کرتے ہیں بیما آتا ہوں اس چیز میں جو انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے من فضل اپنے فضل سے کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے بل ہوا شر بلکہ یہ بخل کرنا ان کے لیے برا ہے سید کونا ان قریب قیامت کے دن انہیں توق پہنایا جائے گا سید تونا ان قریب یہ توق پہنائے جائیں گے ما ماں باقی اس چیز کا جس میں انہوں نے بخل کیا یوم القیامتی قیامت کے دن بل اللہ میراث سماواتی ورض اور اللہ کے لیے زمینوں آسمانوں اور زمین کی وراثت ہے اللہ تعالی بیمار تامرون خبیر جس چیز کو اس چیز کو دیکھنے والا ہے جو تم امر کرتے ہو تمہارے اعمال کے بارے میں خوب خبر رکھنے والا ہے پورا پورا باخبر ہے چلیں جی آج اتنا کافی